عدل و انصاف کے پھول ایک قاضی جو اپنی حکمت اور منصفی میں مشہور تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ان سے محبت کرنے والے اور عقیدت رکھنے والے لوگوں نے پھولوں کے بہت سارے ہار بھیجے یہ ہار ان کی لاش کے گرد رکھ دیے گئے قاضی کے بیٹے نے اس عالم سے جو جنازہ پڑھانے آئے تھے کہا اے چچا جان یہ سارے پھول میرے والد کے عقیدت مندوں نے بھیجے ہیں تو اس عالم نے جواب دیا تمہارے والد نے اپنی زندگی میں جو بیج بوئے تھے ان بیجوں سے یہ پھول پیدا ہوئے ہیں